کسی نب کو لاناؤ کے کافروں کو زندہ قد کر لے جب تک ضمے میں ان کا خون خوب نہ بہائے تم لوگ بنا کا مال چاہتی ہو ارے اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے